أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه الحج أشهر معلومات فمن فارض فيهن الحج فلرافقا ولا فسوقا ولا جدارة في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزوروا فإن خير الزاد التقوى يَا أُولِ الْأَلْبَابِ الحج اشہرم معلومات حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ہند الحجا تو جو ان مہینوں میں حج فرض کرے اپنے آپ پر فالا رفا تھا تو نہ وہ کوئی شہوانی کام کرے والا خسوخا اور نہ نافرمانی والا کام کرے والا جیدالا اور نہ جھگڑا کرنا فی الحجی حج میں وہ ماتمیر یا الحم اللہ اور تم جو بھی نیکی کرو اللہ اسے جانتا ہے وہ اور زیادہ راہ لے لو انا خیر یقیناً سب سے بہترین زاد التقوى تقوا ہے وہ اور مجھ سے ڈرو یا ال الالباب اے عقل مندو الحج و معلومات حج کے مہینے یہ مقرر خدا ہیں معلوم ہیں عمرہ کو سال بھر میں جب بندے کا پروگرام بنے کر سکتا ہے لیکن حج وہ حج کے دنوں میں اس کے مخصوص ایام ہیں مخصوص دن ہیں انہی میں حج ہوگا اشہور حج حج کے مہینے شوال ذی دا اور زلحجہ یہ تین مہینے ہیں ان تین مہینوں کو اشہور حج کہا جاتا ہے حج کا سفر شوال میں زی قعدہ میں ذو الحجہ میں ان دنوں میں لوگ سفر کرتے دور دراز سے سفر کر کے حج کرنے کے لیے آتے تو اب تو چند گھنٹوں میں بندہ پہنچ جاتا ہے لیکن پہلے معاملہ کچھ اور تھا سواریاں اتنی چیز نہیں تھی اب بھی لوگ تقریباً چالیس دن کا پیکج ہوتا ہے لے کے چلتے ہیں تو ظلمقادہ سے عام طور پہ وہ فلائٹیں شروع ہو جاتی ہیں تو بہرحال اشہور حج اس سے مراد یہ چند ماہ ہیں سوال دی قعدہ اور ذوالحجہ ان دنوں میں حج کا بندہ ارادہ کرے قصد کرے حج کا سفر کرے پون فاراضا کی نلحجا جو ان میں حج فرض کر لے حج کا فرض کرنا یہ ہے کہ بندہ احرام باندھے اور تلبیہ کہے لبئی کا بل حج یا لبئی کا حجا سن لبئی کل شریقال یہ سارا تلبیہ حج کی نیت کے ساتھ احرام باندھے تلبیہ کہے یعنی اس نے اپنے آپ پر حج کو فرض کر لیا حج اس کا شروع ہو گیا تو جو ان اشور حج میں حج کے لیے احرام بانتا تلبیہ کہتا ہے اس پر لازم کیا ہے فالا رفا کا والا فسوقا والا جدالا فی الحج تو نہ وہ رفس کرے نہ فسوخ اور نہ جیدال رفس کہتے ہیں شہوانی تھیل کو جماع جماع اور جمع کی طرف راغب کرنے والی تمام سر حرکتیں یہ رفس کے اندر شامل ہیں رفس نہیں کرنا فسوق یہ نافرمانی کو کہتے ہیں نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی گناہ شگیرہ ہو یا کبیرہ اس پر فسق کا لفظ بولا جاتا ہے ولا جدال آ کہتے ہیں لڑائی جھگڑے کو چاہے تو تکرار ہو یا ہاتھا پائی جدال میں شامل ہے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس نے اس گھر کا حج کیا یعنی بیت اللہ کا قصد کیا اس کا حج کیا اور حج کے دوران اس نے نہ کوئی رفس کیا نہ خصوص نہ کوئی شہوانی فیل کیا نہ اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام کیا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے جس دن اس کو جنم دیا تھا تو وہ گناہوں سے پاک تھا یعنی ہر قسم کے سگیرہ کبیرا سارے گنا اس کے ماپ ہو جاتے جب بچہ مولود پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے نام بال میں نہ کوئی سگیرا گنا ہوتا ہے نہ کوئی کبیرہ گنا حج مبرور جس میں کوئی رفس و فسوک نہ ہو مناسب حج صحیح طور پر ادا کیے جائیں اس کے نتیجے میں بندے کے تمام تر پچھلے گنا جو ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں فرمایا حج مغرور لئی سلاح الجا الجنہ جنت کے سوا اس کا کوئی بدلہ ہی نہیں بندہ گناہوں سے پاک ہو گیا صاف ہو گیا اب جنت میں چلا جائے گا ایمان والا ہونا چاہیے ایمان کے بغیر حج نہیں ہوتا فما اور جو بھی تم نیکی کا کام کرو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے وہ تجربہ دوں اور زیادہ راہ لے لو فائنا خیرت زاد تقوا یقیناً بہترین زیاد راہ تقواہ ہے بچنا ہے اہل یمن حج کے لیے آتے تو زیادہ راہ ساخنا لے کے آتے کیسے ہم متوکل ہیں اللہ پر تبقل کرنے والے راستے میں آخر انسان کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے زیادہ راہ کوئی خرچہ ہوتا ہے راستے کا سفر کا وہ ساتھ نہیں لینا اور کیا نا ہم متوقع لون ہیں اللہ پر تبقل کرنے والے ہیں اور پھر راستے میں اور مکہ پہنچ کے لوگوں سے مانگتے کہ ہم حج کرنے کے لیے آئے ہیں ہماری خاطر مدارت کرو ضیافت کرو ضیافت طلب کرتے اللہ سلحانہ ہوا تو اللہ رایا دو زیادہ راہ لے کے چلو فائنا خیر تقوا بہترین زیادے راہ بچنا ہے سوال کرنے سے بچ جانا اللہ تعالی کے نافرمانی والے کام کرنے سے بچ جانا یہ بہترین زادے راہ ہے اور یہ جو زادے راہ لیا نہیں اور کہنا کہ ہم نے توکل کیا ہوا ہے اللہ پر یہ اللہ پر توقل نہیں بلکہ لوگوں کی جیبوں پر توکل ہے توکل اللہ اس چیز کا نام نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کہتا ہے میں اونٹ کا گھٹنا باندھ کر توکل کروں یا ویسے ہی اللہ کے بھروسے توکل کر کے اس کو چھوڑ دوں فرمایا اس کا گھٹنا باندھ پھر توکل کر توقل اسباب کو ترک کرنے کا نام نہیں اسباب اختیار کر کے پھر اللہ تعالی پر اعتباروں بھروسہ کرنا یہ توقل ہے توقل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کا اب لڑائی میں کودنا اترنا ہے تو لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں یہ کیفیت کہہ کہا جی اللہ توقل لڑنے جا رہے ہیں خالی آدمی یہ کیسا جہادوں کی دار ہو نہیں اور مجھ سے ڈرو یا الل الباد اے عقل مندو عقل والو لئی سا جاخبتا ربی کم تم پر کوئی گنا نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اکاز اور اسی طرح ظلم مجاز یہ جاہلیت کے بازار تھے لوگ یہاں پر خرید و فروخت کرتے تجارت کرتے تو مسلمانوں نے حج کے دنوں میں وہاں تجارت کرنے کو مناسب نہیں سمجھا کہ اب حج کرنے کے لیے جا رہے اللہ نے کہا ولی اللہ علناسی عجیتی منطتا سب اللہ کی خاطر حج کرنا ہے وللہ وَلِ پہلے اخلاص ذکر کیا باقی عبادات میں اخلاص کا معاملہ ضمن ذکر ہو جاتا ہے یا بعد میں یا علیحدہ ذکر ہوتا ہے یہاں حج کی فرضیت بیان کرتے ہوئے اللہ نے پہلے اخلاص ذکر کیا ہے وللہ اللہ اللہ کی خاطر ہے النّاسی لوگوں پر فرض ہجل بئی بیت اللہ کا قصد کرنا اس آدمی پر فرد ہے من ترا آئل ہی شبیلا جو اس کی طرف شبیر راستے کی طاقت رکھتا ہو تو اب فی سبیل اللہ خالص اللہ کے لیے حج کرنا ہے تو اس میں پھر کاروبار بھی ساتھ ہو مسلمان اس کو تھوڑا سا معیوب سمجھنے لگے اللہ سبحان تعالیٰ فرماتے ہیں الحم جنا تب تک وہ فضل ربی کم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اس میں تمہارے اوپر کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے حج خالص عبادت ہے اور اس میں اخلاص مطلوب و مقصود ہے لوگ حج کا دکھلاوا بڑا کرتے ہیں جاتے ہوئے بھی میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں جا رہا ہوں پورے خاندان میں ڈھنڈورا پیٹا ہوتا ہے اور واپس آ کے پھر سب کو جمع کیا اور میں حاجی بن کے آ گیا ہوں وہ مکان کے آگے لگی ہوئی نیم پلیٹ اس پر بھی حاجی کا اضافہ ہو جاتا ہے دو چار کر لے تو الحاج بن جاتا ہے دکھلاوا اس میں ریا بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا وہ الی الناس پہلے اخلاص کا ذکر کیا لوگوں پر فرض ہے اللہ کی خاطر دکھانے کے لیے نہیں عبادات ساری کی ساری اللہ کے لیے ہوتی خالص تر دکھلاوا اس میں نہیں ہونا چاہیے ریا کاری عمل کو برباد کر دیتی ہے باطل کر دیتی ہے اجر ضائع ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے ریا کی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں حاج زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے تو اگر بندہ وہ حاجی لکھوا بھی لے تو اس میں حرجی کیا ہے کیونکہ زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے تو کچھ کام ایسے بھی ہیں جو زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے دوبارہ بندہ کرنا بھی چاہے تو نہیں ہو سکتے حج بندہ دوبارہ کرنا چاہے ہو سکتا ہے دوبارہ اللہ اگر ہمت و توفیق دے کچھ کام ایسے ہیں کہ بندہ ایک بار کرتا ہے زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے دوبارہ کرنا بھی چاہے تو نہیں ہو سکتا تو کیا وہ کام بھی بندہ اپنے نام کے ساتھ لگوانا شروع کر دے وہ تو پھر بلولہ لگوانے چاہیے جو دوبارہ ہو ہی نہیں سکتا مثال کے طور پہ فتنا کروانا فرض ہے نا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا وہ زندگی میں ایک ہی بار ہوتا ہے دوبارہ ہو ہی نہیں سکتا اب نیم پلیٹ لکھواؤ حاجی فضل کریم المختون پتہ چلے اس کا خطرہ ہوا ہے عجیب عجیب لوگوں نے طریقہ کار بنا لیے اور پھر اسے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے کہ حج اس میں اللہ نے اخلاص کا خصوصی طور پر فرضیت سے پہلے ذکر کیا لیکن اس کے باوجود ساتھ کاروبار کرنے کی اجازت دی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بندہ نیکی کا کوئی کام کرے اور نیکی کا وہ کام کر کے اگر لوگوں کی خاطر اس نے کیا ہے جسے لوگوں کو فائدہ اور نفع پہنچتا ہے تو اس کی وہ اجرت لے لے تو اجرت لینے سے وہ فی سبیر اللہ والی شیک ختم نہیں ہو جائے گی رہے گا فی سبیر اللہ ہے وہ سر یہ مسجد بنانے والا مستری مزدور مسجد بنانے کا اجر اگر کنیسا اور مندر بنانے کا گرجا بنانے کا اور سینما بنانے کا مستری مزدور کو گناہ ہے تو مسجد بنانے کا اجر اور سواب بھی ہے تو اگر وہ اس کی مزدوری اور اجرت لے لے تو پھر بھی اس کا کام فی سبیر اللہ ہی ہوگا ایسے ہی قرآن حدیث پڑھانے والا یہ فی سبیر اللہ کام ہے اللہ کی خاطر ہے اس پہ اجرت اور مزدوری لے فیس وصول کرے تو یہ بھی اس کا فی شبیر اللہ ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا ہے یہ فی سبیر اللہ ہی اجرت بھی حلال ہے یہ عبادت ہے خالص عبادت ہے آج کرنا اللہ تعالیٰ پھر بھی فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کاروبار کرو اللہ کا فضل تلاش کرو فائدہ فض تم ان ارافات فض کر اللہ عند المشر الحرام تو جب تم واپس لوٹو ارافات سے فض قور اللہ عند المشار الحرام تو مشرح حرام کے پاس اللہ تعالی کا ذکر کرو مسجد حرام کا اللہ وہاں سے چلیں تو پہلے منا آتا ہے اس کے بعد پھر آتا ہے مز پھر ارافات منا پھر مز پھر ارافات تو یہ جو مشعر حرام ہے یہ ایک پہاڑی ہے چونکہ یہ پہاڑی حدود حرم کے اندر ہے تو حدود حرم میں ہونے کی وجہ سے اس کو مشعر حرام قرار دیا ہے مشعر حرام کہا ہے فرمایا فائدہ افز تم من ارافات جب تم ارافات سے واپس لوٹو ارافات یہ حدود حرم سے باہر ہیں حرم کی حدود سے باہر ہے ارافات کا میدان مینا مصطرفہ یہ حرم کی حدود کے اندر ہے ارافات حدود حرم سے باہر تو فرمایا جب تم ارافات سے واپس لوٹو فض قر اللہ اندل مش الحرام تو مشر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو یہ مزدلفہ کے پاس حرم کے اندر ہے یہ پہاڑی اس کو مشعر حرام کہا گیا ہے عرفات سے واپس آ کر حاجی لوگ رات یہاں پر بسر کرتے ہیں صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھ کے اور سورج کے طلوع ہونے تک اللہ تعالی کے ذکر میں مصروف و مشغول رہتے ہیں پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے آگے چل پڑتے ہیں مینا کی طرف چلے جاتے ہیں بدقرو کما ہدا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسے اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے وہ انکم تم قبل اور یقیناً تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے اللہ کا ذکر مشرق بھی کرتے تھے لبئی کل بھئی کلا شریق اللہ کا لب بھئی اور ساتھ کہتے اللہ شریقو ماں کہ اللہ ہم حاضر ہیں حاضر ہیں تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں لیکن وہ شریک کہ جس کا تو مالک ہے وہ خود کسی شہ کا مالک نہیں یعنی اللہ کے ساتھ شریک بھی بناتے تو اللہ تعالیٰ نے سرمایا کہ تم اللہ کا ذکر کرو کما ہدا تم جیسی اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے اللہ نے کیا ہدایت دی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا خالص اللہ تعالی کو پکارنا ہے فلا اللہ, آخر اللہ کے ساتھ کسی اور الا کو نہیں پکارنا تو وہ جاہلیت میں جو کام تھا اور مشرق جو کرتے تھے اس سے اللہ سبحانہ بہانا و تعلق نے منع کیا پر فرمایا بھائی اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے من الناس پھر وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں کیا کہا ہے پہلے فائدہ افد من ارافات جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشار حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو مسدال خا میں پھر مینا کی طرف آؤ اب پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سم ہےس وہاں سے لوٹ جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں یعنی میدان ارافات سے واپس آؤ اصل میں یہ جو مکہ کے رہنے والے تھے نا یہ کہتے تھے ہم حرم کے رہنے والے ہیں حدود حرم میں رہتے ہیں تو ہم ارافات میں کس لیے جائیں حرم کی فضیلت باقی جگہ کی نسبت ہے نا تو کہتے اچھی جگہ کو چھوڑ کے پھر عرفات کی طرف جو کم درجے والی ہے ادھر کیوں جائیں اللہ سبحان تعالیٰ نے فرمایا نہیں جہاں سے پہ لوگ جاتے ہیں میدان عرفات میں وہاں جاؤ اور وہاں لوگوں کے ساتھ واپس لوٹو عتیض ہوں واپس آؤ بناسو افاد اناس جہاں سے لوگ واپس لوٹتے ہیں عرفات کا میدان حدود حرم سے باہر ہے لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج آرافا حج آرافا ہے یعنی وقوف آرافا جو آدمی پا لے تو گویا اس نے حج کو پا لیا اس کا حج ہو گیا بس تب اللہ اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گناہوں کی ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا بہت زیادہ اور نہایت رحم کرنے والا ہے یہاں اللہ تعالی نے استفار بخش کا دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اگلی آیت میں پھر دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے فرمایا فائدہ فائدہ قویت تم مناسب جب تم اپنے مناسک پورے کر چکو یعنی حج کے ارکان مکمل کر لو فل کر اللہ کا دیکری کم ذِكْرًا او تو پھر اللہ کا ذکر ویسے کرو جیسے تم اپنے آبا کا ذکر کرتے ہو اوشدا دکرا یا اس سے بھی زیادہ ذکر کرو اللہ سبحانہ آنا کا تھا اللہ کا لوگ حارغ ہوتے تو میلہ لگاتے اور پھر اپنے آبا و اجاد کی کہانیاں اور ان کی شجاعت اور دلیری کی داستانیں اور اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے آبا کا تذکرہ کرتے تو اللہ سبحانہ ہوا تو نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو اس طرح اپنے آبا کا ذکر کرتے ہو اللہ کا ذکر اسی طرح, اسی طرح کرو بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالی کا ذکر کرو اور کرنا کیا ہے دعا مانگنی ہے کیسے فَمِنَ النَّاسِ سیمیا يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي سنیا لوگوں میں سے تو کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہتے ہیں اللہ ہمیں سارا کچھ دنیا میں ہی دے دے سامیناسی بس لوگوں میں سے کچھ ہیں میں اکولو جو کہتے ہیں ربانہ اے ہمارے رب آتی نا دنیا ہمیں دنیا میں دے دے مالا فل من خلاق اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے من اکولو اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربانہ آتی نا دنیا خاصانہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر ففی الاخرہ کی حسانا اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر وَقِنَا عَذَاب النَّار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے اولائکَ لَهُمْ نَصِيبٌ مما قَسَبُوا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے ان کی کمائی میں سے حصہ ہے واللہ سَرِیْءُ الْحِسَاب اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے یہ اللہ سبحانہ ہوا سا نے دعا کا طریقہ بتایا ہے کہ اللہ سے مانگنی ہے دنیا کی بھی بھلائی مانگو آخرت کی بھی بھلائی مانگو صرف دنیا دنیا کی بھلائی یہ بھی کافی نہیں اور صرف آخرت کی بھلائی یہ بھی کافی نہیں آتی فی فیطنیا ہاسانہ وفی آخراتی ہاسانہ اللہ میں دنیا میں بھی بھلائی اٹھا کر اور آخرت کے اندر بھی بھلائی اٹا کر دنیا میں بھلائی ہسانہ اس میں کئی چیزیں شامل ہیں اس طرح نیک بیوی بی، غلبہ خلافت و امارت کا قیام وسعت رزق دنیا کا علم یہ ساری چیزیں دنیاوی ہسانہ کے اندر شامل ہیں فی الآخرات کی ہاسانہ آخرت کی ہسانہ کیا ہے حساب میں کامیابی جنت کا حصول جنت کی نعمتوں کا حصول اللہ سبحانہ ہوا تعالی کا دیدار جو سب سے بڑی نعمت ہوگا آخرت کی اخروی زندگی کا پہلا مرحلہ قبر و برزخ کی زندگی اس میں کامیابی اور سکون اور راحت یہ آخرت کی حاصلات ہے بنا آکینا فی دنیا ہساناتی اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی وقینہ عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے فرمایا جو ایسی دعا کرتے ہیں آخرت کے لیے بھی اچھائی مانگتے ہیں دنیا کے لیے بھی اچھائی مانگتے ہیں ال نصیب الماں کا قابو جو انہوں نے کمائی کی ہے نیک امال کیے ہیں ان کو اس کا حصہ ملے گا دنیا میں بھی یاد رکھنے میں اللہ و الحساب اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے ایک آدمی شدید بیمار ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمار داری کرنے کے لیے گئے بہت زیادہ حالت اس کی خراب پوچھا کہ کیا ماجرا ہے کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی ہے کہ آخرت کا عذاب مجھ سے نہیں جھیلا جاتا جو میرے گناہوں کی سزا انہیں دینی ہے وہ دنیا کے دری دینی اس کے بعد سے میری یہ حالت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مایا نہیں اللہ سے مانگو دنیا کی بھی بھلائی مانگو آخرت کی بھی بھلائی مانگو اللہ عذاب پکڑ اللہ کا عذاب نہ کوئی دنیا میں سہ سکتا ہے نہ آخرت میں اللہ تعالی سے آفیت ہی مانگنی چاہیے بدق اللہ فی ایام محدود اور اللہ کا ذکر کرو چند گنتی کے دنوں میں سمنتا یوم فلا اِسما علیہ ومنتا افارا فلاح اِسما علیہ تو جو جلدی کر لیتا ہے دو دنوں میں اس پر بھی کوئی گنا نہیں و منتا اختارا اور جو لیٹ کرتا ہے فلا اطما علیہ اس پر بھی کوئی گناہ نہیں لمن اتہا یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے بطق اللہ اور اللہ سے ڈر جاؤ منہ اور جان لو ان کہ رقیناً تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے وزر اللہ حافظ ایام محدودات گنسی کے چند دنوں میں اللہ کا ذکر یہ ایام معدودات جنہیں چنے دن عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایام تشریق ہیں ایام محدود سے مراد ایام تشریق یعنی گیارہ بارہ اور تیرہ الحجہ ان دنوں کو کہتے ہیں ایام تشریق گیارہ بارہ تیرہ ذوالحجہ دس ذو الحجہ کو کہتے ہیں یوم نہر نو الحجہ کو کہتے ہیں یوم آرافہ اور ذو الحجہ کا نام ہے یوم ترویہ ذو الحجہ یوم ترویہ نو الحجہ یوم ارافہ دس الحجہ یوم نہر اور گیارہ بارہ اور تیرہ الحجہ ایام تشریق تو ان دنوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرو بدقل اللہ حافظ ایام محدودات اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو ایام معدودات ایام تشریق میں پمنتا یو مئی جو دو دنوں میں چلا جاتا ہے دو دن بعد ہی یعنی گیارہ بارہ تین پورے نہیں کرتا کوئی حرج نہیں حج اس کا پورا ہو چکا ہے چلا جائے پمنتا اور جو لیٹ کرتا ہے اس پر بھی کوئی حرج نہیں حرم میں رکا ہوا ہے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے کرے کوئی ہونا نہیں کوئی حرج نہیں لیمان نجا یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے بطف اللہ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو اللہ کو ملے ہی کہ یقیناً تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے یہاں اللہ تعالی کا ذکر کرنے سے مراد تکبیرات کہنا ہے تکبیرات کہیں زیادہ سے زیادہ ایام میں اچھا یہ حکم خاص حاجیوں کے لیے ہے جو غیر حاجی ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں جنہوں نے نماز عید ادا کرنی ہے وہ نماز عید ادا کرنے کے لیے آتے ہوئے واپس جاتے ہوئے تکبیرات کہہ عید کے میدان میں بآباد بلند تکبیرات کہیں اس کی دلیل سے ہی بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو نکالو فرماتی باتی ہیں انہیں سلامہ رضی اللہ تعالیٰ وہ نکلتی مسلمانوں کے ساتھ عیدگاہ میں پہنچی یو کب برنا تکبیری وہ مسلمانوں کی تکبیر کے ساتھ باآباد بلند وہ بھی تکبیرات کہا سکتے ہیں اس کے علاوہ باواد بلند تکبیرات کہنا ثابت نہیں جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری حج کے بارے میں ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰوں کی روایت اکثر پیش کی جاتی ہے کہ وہ ایام حج میں بازار میں نکلتے اور اونچی اونچی آواز سے تکبیرات کہتے لوگ بھی ان کی تکبیر کی آواز ان کے تکبیرات کہنا شروع کر دیتے ظلمحجہ کے دنوں میں وہ کون سا بازار تھا وہ بازار تھا مینا کا مینا میں منڈی اور بازار لگتا تھا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حاج کے لیے جاتے اور حاجی کو تو کہا ہے کہ وہ اونچی اونچی تکبیر بھی کہے تلبیہ کہے تلبیہ کہلبیا کہے حاجی کے لیے تکبیر کہنا تلبیہ کہنا تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا ثابت ہے غیر حاجی کے لیے نہیں وہ ہمارے اکثر لوگ اس کو یہاں پہ بھی فٹ کر دیتے ہیں بس ان دنوں میں اونچی اونچی تکبیرات آپ کو وہ خود کرام کے لئے کے لیے بلند ذکر ثابت ہے ذکر کرنے کا اصول یہ ہے کہ ذکر دل میں کیا جائے اونچی آواز سے نہیں ہاں جو ازکار باواد بلند کرنا ثابت ہے جس موقع پر وہ اذکار اس موقع پر با بلند کیے جائیں گے وہ مستثنا اصول اللہ تعالی نے بیان کیا ہے بز کو ربا کا فی نفسی کا تجربی القول اپنے رب کا ذکر کر فی نفسی کا دل میں تجر آجزی کے ساتھ خیفتن اللہ سے ڈرتے ہوئے دون جہرین القول اونچی آواز نکالے بغیر یہ قانون ہے ذکر کرنے کا دل میں ذکر کرو تجروں کے ساتھ آجزی ان کے ساری کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے اونچی آواز نکالے بغیر جو عذکار با بآوازیں بلند کرنا ثابت ہے وہ آباد بلند کیے جائیں گے باقی سب پر یہ حومی اصول اور قانون پھینٹا جائے تو حجاد کے لیے بآباد بلند تکبیرات کہنا ان دنوں میں ثابت ہے غیر حاجی کے لیے نہیں تو اللہ سبحانہ و سا کا ذکر اچھا ایام محجودات میں یعنی ایام تشریق میں قربانی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہیمت النعم جو اللہ نے تم کو دیے ہیں ان پر اللہ کا نام ذکر کرو فی ایام معلومات علامہ رضا قومی بہیمۃ النام ایام معلومات میں اور ایام معلومات سے مراد بھی یہی تین دن گیارہ بارہ اور تیرہ الحجہ ایام معدودات بھی یہ اور ایام معلومات بھی یہ تین دن یہ ہو گئے گیارہ بارہ اور تیرہ ذوالحجہ اور چوتھا دن یوم نہر دس ذوالحجہ تو کل چار دن قربانی پرانے مجید سے ثابت ہے ایام معلومات میں قربانی کا حکم ہے وہ گیارہ بارہ تیرہ ذوالحجہ اور یوم نہر تو متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو میں نےڑ کو قربانی کرنی اس کی تو بے شمار دلیلیں ایک حدیث بھی ہے کہ ایام تشریف کی کلوا ضب ایام تشریق سارے کے سارے زبا کے قربانی کے دن ہیں حدیث وہ حسن ہے کچھ لوگ اس کو آج کل ضعیف کہنا شروع ہو گئے ہیں تو چلو ضعیف کہہ لو لیکن قرآن کی تو ناس موجود ہے کہ ایام معلومات بھی قربانی کے دن ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے a